آیت الکرسی اور حجامہ حضرت سیدنا علی المتضی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت حجامہ کو بہت موثر بنا دیتی ہے مریض اور معالج دوران حجامہ اس کی تلاوت کا اہتمام رکھیں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اللہ